کیا گھر میں کام کاج کرنے والی ملازمہ کو زکوات دی جا سکتی ہے بالکل دی جا سکتی بلکہ مستحق ہے وہ آپ کی خدمت کرتی لیکن اس کو تنخواہ میں نہیں دیں جو معوضہ ہے وہ معوضہ آپ الگ دیں بطور احسان اس کو الگ سے جو ہے وہ زکات یا اور جو رقم ہے اس کو دیں اور بلکہ اس کو دینا بھی چاہیے کہ یہ غریب لوگ رات دن آپ کی خدمت کرتے آپ کے ملازمین ہیں خادم ہیں یا نوکر ہیں ان سب کو آپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے ان مہینوں میں فراموش نہ کیا جائے امام بحقی نے اور ابن خزیمہ نے جو حدیث لکھی حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ سے بڑی طبیعت رمضان میں اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے یعنی yani غریبوں کا خاص طریقے سے اس مہینے میں خیال رکھا جائے اور وہ جو آپ کے ملازم ہیں یا آپ کے خیش آپ کے عزیز اقارب جن کو زکوۃ دینا جائے تو ان کو زکوات دی جائے